بھلکت خلق مند انسان اب نالم ماتو اصل سو بھی نفسو ہم نے تو انسان کو پیدا کیا ہے ہم جانتے ہیں جو پٹی پڑھاتا ہے اسے اس کا نفس اندر بھی تو ہے نا ایک قوت شر وہ نفس ہے ان نفسلا پارے میں ہم نے شروع کیا آیت پڑھئی ہے پڑھیے وہ تو انسان کے اندر بھی ایک دائی شر ہے ایک دعائی خیر ہے شر کیا ہے؟ نفس یا فرائیڈ کی انسان کو اس کو فرائیڈ نے دیکھا تو صحیح ہے آبزرویشن اس کی صحیح ہے سپر ایگو ایگو کے اوپر سپر ایگو ہے اگر اس, اس نے ایکسپلینیشن کی ہے توجہ جو کی ہے وہ غلط ہے ظاہر بات ہے کہ اب یہ تمام مغربی سائنس دار اور فلاسفر اصل میں ان کی ایک آنکھ بند ہے عالم امر سے وہ واقف ہی نہیں روح کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں فرشتے کا کوئی تصور نہیں ان کی ساری جتنی بھی انویسٹیگیشن ہیں جتنی بھی تحقیق ہے تفتیش ہے آبزرویشن ہے بھاگ دور ہے وہ سب عالم خلق سے متعلق ہے تو عالم خلق کے بارے میں تو واقعہ ہی انہوں نے علم کا اتنا بڑا بات جمع کر دیا ہے کہ اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لیے لیکن یہ کہ بس وہ ایک آنکھ جو ہے عالم امر والی وہ بند ہے تو ہم خود جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کیا پٹیاں پڑھاتا ہے کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے اکڑ أَقْرَبُ ہی بن حَبْلِ الوری اور ہم تو اس سے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ قرب ہے ذاتِ باری تعالیٰ کا لیکن یہ کہ اقتصاد بے تقیف بے قیاس ہست رَبُّ الناس را با جان ناس یہ نہیں جانتے کہ کیسے ہے یہ قرب یہ ہم نہیں جان سکتے اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ جو دو فرماتا ہے پہلے آسمان تک ہر رات کے آخری حصے میں کیسے یہ توڑتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ اماکم میں نماکم تم ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں. بس جو بتایا وہ ہے اس پر یقین اور کیسے کے چکر میں پھنسیں گے تو سو تو ختموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا پہلے آدمی سمجھ دے یہ ورا اول ورا ہے یہ ہمارے لیے ہماری سمجھ سے بار اتر ہے یہ عالم امر کی شے تمہارے پاس معلومات کا جو ذریعہ ہم نے دیا ہے وہ عالم خرم کی چیزوں کے لیے ان سم اول بسر تین چیزیں کافی ہیں تحقیق کرو تفتیش کرو آبزرو کرو سنو انفر کرو نتیجہ نکالو کمپیوٹر کے ذریعے سے پروسیس کرو یہ چلتے جاؤ لیکن عالم امر کی بات جو وہی سے بتا دی گئی بس وہ اس کی زیادہ نیند میخ زیادہ باریکیوں میں جاؤ گے خطے میں پتلا ہو جاؤ تو ہے وہ ہماری لگے سے بھی قریب اس کے تلقل متعلقیان شمال قید جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے دہنی طرف اور بائیں طرف موجود ہیں یعنی اللہ خود بھی موجود ہے ہمارے ساتھ ہے لیکن اس نے دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں جو اس کے ہر قول کو اور ہر سیل کو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کاتبین کا دائیں اور بائیں موجود ہیں ماں جل سے نقیب ال رسید جو بھی اس کے زبان سے قول نکلتا ہے اس کو لے کر ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں نگران جو دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے اور وہ مستعب ہیں جو اس کو لے رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ ریکارڈنگ کا بات ہے کوئی قلم سیاہی پینسل والی تو نہیں ہے ریکارڈنگ تو ہماری یہاں پہ ایک اور ہو رہی ہے آج سے بیس سال پہلے اس ریکارڈنگ کا تصور نہیں ہو سکتا تھا یہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور کتنی ایکزیکٹ ریکارڈنگ ہے اچھے سے اچھا بھی اسٹینوگرافر ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈکٹیشن دینے میں کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی اس میں تو کوئی غلطی نہیں اس سے بھی اعلیٰ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو فرشتے کر رہے ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں موت اور بالآخر وہ موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ قطعی ہے وہ تو آنی ہے اس لیے کہ اللہ کے منکر تو پیدا ہوئے موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا موت کا تو سب کو ہے بالحق ذال ما معقل تمل ہوتا یہی ہے نا وہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے پر نفسیات کی بات ہے انسان اپنے موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے یہاں تک کہ تھوڑا سا اتہاس ہوتا ہے جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر لے جا کر اور قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو آساب ہی لے رہتے ہیں کہ منزل تو یہ ہے جانا تو یہاں ہے آج ہم اسے چھوڑا ہے کل نہیں جانا ہے اس کے بعد پھر وہی اپنا روٹین وہی اپنے مسائل وہی اپنے معاملات وہی اپنی دلچسپیاں پھر آنی بھول جاتا زالے ما ماتن تم انھو تڑی اس کو تم چاہتے تھے اس سے ذرا دور رہو اسے اپنے ذہن سے تالے رکھو وہ نوف پہلے وہ قیامت سورا کا ذکر تھا جو ہر انسان کی ہے سکرت الموت سکرات الموت نزا کا عالم اور اب ہے وہ پوری دنیا کی جو قیامت پوری دنیا کی جو موت آنی ہے وہ نوف سور میں پھونکا گیا یا جائے گا کا یوم الد یہ ہے مادے کا دن بجات کل نفسی مہا شائک مشہد اور ہر جان آئے گی اس کے ساتھ ایک ہوگا دھکیلنے والا اور ایک ہوگا گواہ دو فرشتے جو جہاں دنیا میں معمول تھے ریکارڈ تیار کرنے پر اب ایک اس کو لے کر آئے گا جو کہ دھکیل بچہ اور ایک کے پاس وہ سارا اس کا ریکارڈ ہوگا شہید وہ ہوگا اس کے پاس آمان نامہ ہے لقت کن تفی غفلت امن حاضا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان تو آج کے اس دن سے غفلت میں رہا نا لقد کن تفیع غفلت امن حاضہ تھا کشف نہ آنکھ کا فا تو آج ہم نے تمہاری آنکھ سے پردے ہٹا دیے اٹھا دیے آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے ہر شے نظر آ رہی ہے اب وہ حقائق جو پردے کے پیچھے تھے جو پہلے غیب میں تھے جس پر کہ ایمان مطلوب تھا غیب میں کتاب المتق الغیب آج وہ غیب کا پردہ ہٹا دیا گیا اب تمہارے سامنے فرشتہ بھی ہے جو تمہیں بھاگتا ہوا لا رہا ہے تمہارا امال نامہ جو ہے دوسرے کے فائلیں جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں وکال قرین اور کہے گا اس کا کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک یہ وہ شیتان ہے جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ایک بھی لگا ہوا ہے جیسے قوت ہے نفس شیطان ساتھ باہر موجود ہے جو نفس میں پونکے مارتا رہتا ہے نفس میں اختیار پیدا کرتا ہے نفسانی خواہشات کو بھڑکاتا رہتا ہے دوسری طرف انسان کے اندر روح ہے جو دائیں خیر ہے تو باہر فرشتے ہیں جو خیر کی دعوت دیتے ہیں نہ کم فلحیات دنیا وکیل آخرات سرحامی مسئلہ میں ہم پڑھ کر آئے کہ نہیں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے وہ شاباش دیتے ہیں تو نیک کام کر کے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے یہ فرشتوں کی طرف سے ہمیں بشارت ہو رہی ہوتی ہے اچھا کیا تم نے کوئی کہ اندر ہی سے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے کہ حمت کی تم نے بڑا اچھا کیا تم نے کون وہ فرشتہ ہے نظر نہیں آئے گا وقان قرین وہ شیطان کہے گا جو کہ مصنف کیا گیا تھا اس پر خاضہ ما پروردگار یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا جو میری کسٹڈی میں تھا جس پر مجھے تعینات کیا گیا تھا اور وہ تھا وہ حاضر ہے اللہ فرمائے گا با... القلافی جہنم کلفار جھونک دو جہنم ہے سب جو بھی نا تھے اور جو بھی مخالف تھے اب یہ حکم کور کرے گا اس انسان کو بھی اور اس کیتان کو بھی منا خیر جو خیر سے روکنے والا معتدن حد سے بڑھنے والا مریب شکوک و شبہات میں مبلا رہنے والا اللہ مع اللہ آخر جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی الہ بنایا اور پکارا اور پوجا فالقیاہ فی العذاب الشدید تو جھونکو اس کو بڑے سخت عذاب میں اب اس کے رونگے کھڑے ہوں گے وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا وہ تو, تو دونوں کو جھونکا جائے گا کالا کرین ہونا مات گئے تو ہو ولاقن کانا فی زلال بڑین وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی پربر میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا لا کر تو اللہ تخت سے مدع وقت قدم تو اللہ فرمائے گا میرے سامنے دھنو مت جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں سارا انظار کا آپ میرے ادا کر دیا جنات کے لئے بھی انسانوں کے لیے بھی وہ ہم دیکھا ہے سورہ آخاف میں جنرات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور داعی حق بن کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے ماں یو بند کونیا میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی میرا قانون میرا ضابطہ جو بھی تھا وہ پورا ہوگا ورمانبی صلاح بین میں اپنے بندوں پر سب کرنے والا نہیں ہوں یومان کون والے جہنم حلیم جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھائی بھر گئی تو تیرا پیڑ بھر گیا تقول حل ممیر روک آئے گی نہیں اور, اور اور ہے کچھ مجھے تو ابھی میرے اندر بڑی خوشحالی ہے اور آئے جنات اور انسان اور مجھے بھرے وہ عزل فتح جنت المتقی ن غیر اباڑیت اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقوا کے جو ان سے دور نہیں ہوگی حاضا ماتو آدھنا اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا لیکل اموا حفیظ ہر شخص کے لیے جو اللہ سے در وجوہ کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو حفاظت کس کی جو امانت ہم نے دی تھی اِنَّ عَرَضْنَ عَلَى السماوات والجبال انم المانت بافل نہ انسان ہم نے اپنی روح پھونکی دی میں تم نے اس کا حق ادا کیا اس کو محفوظ رکھا اسے سلیم رکھا اللہ بال طلح بقلب سلیم تو وہ وں نے حفاظت کی مل خشی الرحمن بالغیب جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود بن دیکھے وہ جا بے اور لے کر آئے ہیں وہ قلب سلیم کلب منیم اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھ کر لوٹا رہے ادلوہ سلام داخل ہو جاؤ بے جنت میں سلامتی کے ساتھ کا یومن کھلو اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا لہو ما ایسا و لدینا مزید ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے تین نجے سمجھے قرآن کی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کیے ایک تو جو کچھ نفسے انسانی میں دائیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان یہ تو نمبر ایک ہے پہلے ہی سے موجود ہوگا نمبر دو ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے یہ مختلف ہوں گی کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے وہ کیا مانگے گا اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے جیسے کہ رابعہ بسریہ کا قول آتا ہے ایک ایک یوں سبر کہ جس جذب کے عالم میں ایک تو ذکری ہے گھر سے ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک تندیل مشل کر کہ رابعہ کہا جائے کہ میں اس مشل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور یہ لوٹے میں پانی ہے اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر اور جنت کے لالچ میں اللہ کو نہ چاہیں اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں بھی ہوتے تو آیا ہے نا گریزورا بج رہے اللہ کی رضا کے سوا اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے جو تو وہ لوگ بھی ہو گئے پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے مالا ناخ حدیث کے الفاظ ہے لیکن قرآن میں سورج سجدہ میں آ چکا ہے فلاں تعلم کوئی شک نہیں جانتا فلا تالم نفس واؤف یا لہم من قورت آج آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا سامان ہم نے فراہم کیا ہوا ہے لہوما شاہفیہ و لدینا مزید وہ کم اہلکا کب لہما شبہ بخش کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں پکڑ میں اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں ایک کے بعد دوسرا فتح دوسرے کے بعد تیسرا فتح نقبو لقب لقب, لقب لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں ہر من محیس لیکن جب پر اللہ کی پکڑ آئی وہی کے جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی اللہ لمن کانا لہو کل بن یہ بہت اہم مقام ہے قرآن کا اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے دو طرح کے لوگوں کے لیے لمن کانا لہو کل جس کا دل ہے دل تو سب کا ہے لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے دل زندہ جس میں روح زندہ ہے سلیم ہے کلب سلیم ہے مجھے یہ ڈر ہے دلیہ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے تو جن کا تو قلب بیدار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی ابھی ہم نے شاہ میں بھی وہ آئے تو سنی ہے سورہ نور کی کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے دور ہے ابھی دیا لائی اور اس نے گویا کہ آگے آ کے وہ تو بھڑکنے کو بیتاب ہے نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے ایک ذرا چھیڑ تو دیکھ زخموں مزرا بحاس رقمہ بغرا حیات تو یہ ہے وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے اس کے بارے میں حافظ القم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا ان کے اپنے دل پر لوح قلب پر نقش ہے وہاں سے پڑھ رہے ہیں اتنی کہ ہم آہنگی ہیں اس طرح کی سمپتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے سالم ہے پرورتن نہیں ہے مریض نہیں ہے مردہ نہیں ہے تاکند ہے بیدار ہے تو وہ تو گویا کہ کورال کو پڑ رہے ہوتے اتنی ہم آہنگی تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور دو کی ضرورت ہی نہیں جیسے ابو بکری صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پالیوشن ہوتی ہیں کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں وقت لگ جاتا ہے تو ان کے لیے ہے او او کا لفظ آیا یہاں پر لمن کان لہو کلبل او القسم اہو اشہید یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنیں اور اپنے آپ کو حاضر کرے متوجہ کرے تو یقینا پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریب کے دزت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ بویا یہی میرے دل میں تھا دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی سارا جو منتخب نصاب میں مطالعہ پرانے حکیم کا اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائندگی کے لیے ایک طریقہ وہ ہے ان نفی خلق سماوات ورز وقت اللہ یسکر اللہ قیام ولا جنوبیم بفک کرفی خلق سماوات ور آبزرویشن بھی ہے غور و فکر بھی ہے تدبر بھی ہے اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر ذکر کے ساتھ فکر یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی خالی فکر سے بات نہیں بنے گی اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی نظر سے نہ آچنا ہے کتابیں لکھ رہے ہیں بڑی بڑی تفصیلیں آج تک تو کیا کہہ رہا کیسی کیسی تفصیلیں آ رہی ہیں ذکر سے ناچنا دوسری طرف داخرین ہیں وہ فکر سے ناشنا ان کو غور و فکر سوچ بچار دنیا کا مطالعہ اس سے تعلق نہیں تو گویا کہ گاڑی پہ پہیے جدا ہو گئے گاڑی کیسے چلے اب یہ دونوں ہیں ان دونوں کے اندر فقر قور امتزاج ذکر و فکر علامہ اقبال کہتا ہے جزب قور زمی روباہی است فکر قورا اصل شاہ شاہی است قرآن کے سوا اگر کوئی شیر بھی بن گیا تو کیا ہے وہ لوبڑی کی طرح ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی شاہی اصل جس کو فقر قرآن ہی مل گیا شہنشاہ تو وہ ہے لیکن فقر قرآن کیا ہے فقر قرآن ارتباط ہے یا امتزاج ذکر و فکر دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں فکر را کامل ندی دم جزبہ ذکر فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ ہو. یہ غاطر طریقہ تو یہ ہے جو سورہ عال عمران والے اس آخری حصے میں آیا ایک طریقہ وہ ہے کب کو صاف کر لیجیے اس کی قدورتیں دور کر لیجیے اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعقص ہو جائے گا اور اس کو جگمگا دے گا یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے نور علا نور نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں ان نفیزہ ذکر من کانا لہو کلبل او الکسم آ شد عام طور پر لوگوں نے اس او کو واؤ بنا دیا ہے اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ یہ دو اپروچ مختلف ہیں اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ او جو ہے یہاں واؤ کے معنی میں اور او ہے یہ خلق اسلام آباد میں ماں بہن اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے ماں ہے پیدا کیا چھ دنوں میں وماں ہمیں کوئی تکان کاری نہیں ہوئی یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ رات جب بم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا تو وہ مرتبین انسان تھے وہ نبی تو تھے نہیں تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تو میں شامل ہو گئی تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین چھ دن میں پیدا کیے اور ساتویں دن اس نے آرام کیا تھک گیا تھا نا یہی ویکینڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اس لیے کہ تو میں ساتواں دن آرام اللہ نے آرام کیا تو بھی آرام کرو ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکینڈ کا نہیں ہے اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ مسلح لوگوں بھائی کوئی ٹنگل تاریخی تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی فصبر آرام تو اے نبی آپ صبر کیجیے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سبر بے قبل کرو ایسم سے وہ اور اپنے رب کی تصویر و تحمید کیجیے سورت کے طلوع ہونے سے قبل اور سورت کے غروب ہونے سے قبل اب یہ ابتدائی چار سال ہے جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا وہ تو گیارہویں سال میں جا کے بنا ہے سورہ بڑی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کوئی میراج ہوا ہے آپ کا میراج یہ پانچ وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا اس وقت تو یہی ہے صبح شام اللہ کا کچھ یاد ہو یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو دو تہائی یا تہائی کم سے کم ایک تہائی سب وہ اور علیحدہ نظام تھا قبل قلوئی شمس والی نماز اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے اور قبل الغروب والی نماز اب ہماری عصر کی نماز بن گئی ہے یہی بات ہم صورتحال میں پڑھ چکے ہیں قبل تلوئی شمس و قبل غروب لہرے فسبے اور راز کے حصوں میں بھی اس کی تصویر بیان کرو بات بارہ سدود اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی تھوڑی سی کیا کرو جیسے نمازوں کے بعد فاطمہ ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس برطوبہ الحمد للہ تینتیس سے چونتیس اللہ اکبر بس سمے یوم یوناد المنادم مکان قریب اور کان لگا کر سنتے رہو اس دن کے منتظر رہو جبکہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے یعنی جب سور پھکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان چندری آ رہا ہے بہت قریب سے اور بہت زوردار آواز ہوگی وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس پادل موت ہوگا یہاں دوسرے کا ذکر ہے یوم یسمعون سہت بالحق جس دن کے وہ سنیں گے چنگھار حق کے ساتھ ذالک یوم الخرو یہ ہے اب نکلنے کا دن انہ نحی و نمید ہم ہی زندہ رکھتے ہیں ہم ہی موت وارد کرتے ہیں بلین المسی جہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ جمع کسی ہوتا ہے جس اس کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر لال کا حشر علینا یسیر یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں نہ بھی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ مجمون ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں شاہر ہیں شروع کی جو باتیں تھیں ممان تعلمی جب ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ ان حق کی طرف لے آئے تھکر بل قرآن خواب ہو بس تذکیر کیجیے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو ذرا سا بھی کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا اخلاقی حصہ جو ہے وہ مردہ نہ ہو چکی ہوگی وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس سے فائدہ اٹھائے گا اب یہاں نوٹ کر لیجئے تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے تبشیر قرآن کے ذریعے انذار قرآن کے ذریعے تبلیغ قرآن کی تذکیہ نفس قرآن کے ذریعے اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے ابارت اللہ فی وقرآ العظیم و نفا و ویا کو و تصویر کی